سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مسلمان مانا جائے تسلیم کیا جائے تو وہ تو کرنا ہی ہے اصل میں نیکی کی بحث ہو رہی ہے یہاں اس اعتبار سے یہاں جو ہے یہ صدقات نافلہ یا انفاق نافلہ کا تذکرہ ہے جو الفاظ مبارکہ میں آیا اب آگے چلیے روح نیکی کا عملی مظہر نمبر دو واقعات واقع آئن کی اس نے نماز یا قائم رکھی اس نے نماز اور ادا کی زکات یہ دو ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں عبادات ارکان اسلام بھی کہیں گے ارکان اسلام میں کلمہ شہادت نماز روزہ حج اور زکوات پھر عبادات بھی ہیں لیکن یہاں اصل میں ان کے ضمن میں کوئی تفصیلی بحث اس وقت اس مرحلے پر ہم نہیں کریں گے یہ ہمارے اس منتخب نصاب میں جب ہم اس کے حصہ سوم میں پہنچیں گے اس میں کہ انسانی شخصیت کی تعمیر کے لیے صحیح طرز پر سیرت انسانی کی تعمیر اور تشکیل کے جو بنیادی تقاضے اور لوازی ہیں اس کی جو بنیادی شرائط ہیں ان کا ذکر آئے گا یہ سورہ مارج میں بھی آئے گا اور پھر سورہ مومنون میں جو اٹھار میں پارے کی پہلی سورت ہے اس کی ابتدائی آیات ہے گیارہ یہ ہمارا تیسرے حصے کا سبق نمبر ایک ہوگا وہاں تفصیل سے بحث ہوگی زکوات سے براد کیا ہے سلاد کے لفظی معنی کیا ہے اس اعتبار سے یہاں ہمیں ان چیزوں پر ان اعتبارات سے گفتگو نہیں کرنی صرف اس وقت یہ نوٹ کر لیجئے کہ ان دونوں کا تعلق جو ہے اس پوری بحث میں کہاں آ رہا ہے اب تک ہمارے سامنے دو چیزیں آئیں نیکی کی روح ایمان نیکی کا عملی مظہر نمبر ایک انسانی ہمدردی اور اپنا مال محبت کے اس کی محبت کے الرف لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں خرچ کر سکنے کی صلاحیت اب دیکھیے ان دونوں جذبوں کی مستقل آبیاری کے لیے یہ دو عبادات ہیں جو اللہ نے عطا فرمائی نماز کیا ہے یہ تجدید ایمان کا ذریعہ ہے یہ ستون ہے ایمان کا یہ تجدید ایمان ہے جو پانچ مرتبہ ہم سے کرائی جاتی ہے یہ در حقیقت جو سورہ فاتحہ ہے ہمارے حصہ دوم میں غالباً پہلا سبق وہی ہوگا سورہ فاتحہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ ہے ہمارے ایمان کی تجدید الحمد رب حرب الرحمن الرحیم ایمان باللہ کی تجدید ہو گئی مالک یوم الدین ایمان بلاخرہ کی تجدید ہو رہی ہر رکعت میں یہ تجدید ایمان ہے اور تجدید عہد بھی ہے یاک نعبد و یاک کا تجدید ایمان بھی ہو رہی ہے تجدید عہد بھی, بھی ہو رہی ہے تو در حقیقت ایمان کو تر تازہ رکھنا ایمان کی مستقل آبیاری کا ذریعہ ایمان کے لیے ستون ایمان کا قوام یہ لفظ وہ ہے جو میں اس سے پہلے سورت العصر کے ضمن میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت محادن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے جو بڑی ایک طویل حدیث برمی ہے کہ حضور نے دین اسلام کو حاضل امر کے الفاظ سے تعبیر کر کے اس کے تین حصے کیے ان راس حاضل امر ہمارے اس امر کی ہمارے اس دین کی ہمارے اس معاملے کی جڑ تو یہ ہے وہ ان کبام حاضل اور جو اس کا قوام ہے جو اس کا ستون ہے جو اس کو قائم رکھنے والی شہ ہے وہ قام الصلاط اتا و ذکا وہ نماز کا ادا کرنا نماز کا قائم کرنا اور زکاط کا ادا کرنا تو گویا کہ یہ دو ستون وہاں تو وہ ایک ہم نے درخت کے تنے سے تشمی دی تھی یہاں دو ستون ایک ستون سپورٹ کر رہا ایمان کو ولاکن بلرمن بلاہ ول یوم ول ملاکت ول کتاب ول نبی اس کی تجدید اس کی یاد دہانی اس کی تذکیر اس کو بار بار تازہ کرتے رہنا اسے اپنے ذہن میں مسلسل اجاگر کرتے رہنا کہیں کوئی ظہول ہو رہا ہو کہیں غفلت کے پردے پڑ رہے ہو کہیں گردہ آ گیا ہو اس کو مسلسل جھاڑتے رہنا اور صاف کرتے رہنا اس کے لیے کہ میں نے بارہ حفیظ کا ایک شعر کیونکہ مجھے بہت پسند ہے آپ ادرات کو سنایا ہے کہ جب انسان سجدے میں گرتا ہے تو در حقیقت لوہے جبی تازہ کرتا ہے سرکشی نے کر دیے دھندلے نکوشے بندگی آؤ سجدے میں گرے لوہے زمین تازہ کرے یہ ہماری پیشانی جب زمین پر رکھی جاتی ہے تو بندگی کا نقش جو مدھم پڑ گیا تھا دھندلا ہو گیا تھا دوبارہ تازہ ہو جاتا ہے دوبارہ نکھر آتا ہے اجاگر ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہے نماز اور یہ جو ہے انفاق آسان کام نہیں ہے دولت تو محبوب ہے یہ تجوری کا دروازہ کھولنا اس کے لیے بڑی عظیمت کی ضرورت ہے ہمت کی اور ارادے کی ضرورت ہے اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ہے جو سب سے کم اللہ تعالیٰ نے اس جذبے کو برقرار رکھنے کے لیے زکات کا معاملہ یہ تو دینا ہی ہے اس بوتل کا منہ کھلے تو صحیح زکات کے ذریعے سے منہ تو کھلے گا اب اس کے بعد جب بوتل کا منہ کھل جائے گا تو اس میں سے کچھ اور بھی مزید کے بھی نکلنے کا امکان ہے اس سے کچھ اور بھی برامد ہو سکے گا لہذا گویا کہ یہ زکات جو ہے اس انفاق کے لیے اس کے لیے ستون ہے جیسا کہ میں ارد کر چکا وہ انفاق نافلہ ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ جو انفاق واجبہ ہے یہ جو صدقہ واجبہ ہے یہ جو فرض انفاق ہے یہ گویا کہ اس کے ستون کی حیثیت سے ہے باقی جیسا کہ میں نے ارض کیا یہاں اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ نیکی کے مظاہر میں یہ نمبر دو پر آئی ہے نماز اور زکوت حالانکہ ویسے ارکان اسلام کے اعتبار سے یہ نمبر ایک پہ آئے گی ایمان کے فوراً بعد انہوں نے وہ ایمان لائے انہوں نے نماز قائم کی زکات ادا کی ایمان قامت السلاط اقاؤ زکات یہ بالکل جڑے ہوئے آئیں گے جیسے کہ میں نے حضور کی مدیث بیان کی ہے کہ تعلق تین، آپ تینوں انگلیاں جوڑ لیجیے ایمان نماز زکات یہ تینوں جڑے ہوئے ہیں لیکن یہاں فصل کیا گیا اس لیے کہ یہاں موضوع اور ہے یہاں نیکی کی بحث ہے لہذا وہاں اول دبجے پر لائے ہیں وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ خدمت خل کا باد تھا اب آگے چلیے ول میات ہند اضاحد اور پورا کرنے والے اپنے عہد کے جبکہ باہم معاہدہ کر لیں اس کے ضمن میں جیسا کہ میں اشارے کرتا رہا ہوں پچھلی تین نشستوں میں بھی اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ در حقیقت تمام معاملات انسانی کا آپ تجزیہ کریں گے تو وہ معاہدوں پر مبنی یا وہ معاہدے جو ہے وہ بازابہ کیے جاتے ہیں وہ ایکسپریس ایک معاہدہ ہے جو کیا جا رہا ہے یا امپلائڈ معاہدہ ہے مثلا والدین اور اولاد کے مابین کہیں کوئی معاہدہ طے تو نہیں ہوا لیکن امپلائڈ ہے معاہدہ والدین اپنی جوانی انویسٹ کرتے ہیں اولاد میں اور گویا کہ وہ متوقع ہوتے ہیں اور یہ اس کا ایک کبھی تقاضا ہے کہ جب اولاد جوان ہو جائے اور والدین بوڑھے ہوں تو اب وہ اپنے آپ کو اور اپنی توانائیوں کو سرو کریں ان کی خدمت میں ان کی خبر گیری میں ان کی ضروریات کی بہم رسانی میں یہ اگرچہ کہیں لکھی ہوئی بات تو نہیں ہے کہیں طے تو نہیں پائی ہے لیکن یہ کہ یہ امپلائڈ کانٹریکٹ ہے والدین کا اولاد کے ساتھ یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ انڈرسٹڈ ہے اس سے آگے چلیں پوری جو ہماری آئلی زندگی ہے جس کا نقطہ آغاز ہے شادی شادی کیا ایک ہے سوشل کانٹریکٹ آج کل تو یہ لفظ استعمال بھی ہوتا ہے یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے ایک مرد اور ایک عورت کے مابین معاہدہ ہے پوری زندگی کا نباہ کرنے کا جس میں مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی یہ معلوم کر کے کہ عیسائیوں میں جب یہ شادی ہوتی ہے تو لڑکی یہ بھی کہتی ہے کہ آئی او بے ہم میں اپنے شوہر جس کو میں شوہر کی حیثیت سے اس وقت قبول کر رہی ہوں میں اس کی فرما بردار رہوں گی اس کا کہنا مانوں گی اس لیے کہ یہ سارا فرگوسن جس کی اب طلاق ہو چکی ہے جب اس کی شادی ہونے والی تھی تو اس کے کچھ الفاظ اخبارات میں آئے تھے آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ آف وومن آئی وونٹ سی دیز وڈس میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں کہ میں یہ الفاظ کہوں کہ میں اس کا حکم مانوں گی یہ الفاظ میں نہیں کہوں کہنے پڑے ہوں گے اسے اس لیے کہ بہرحال شاہی خاندان کی شادی تھی چرچ میں ہوئی ہے اور وہاں بال بر بھی ادھر سے ادھر ہونے والی بات تھی کہنے پڑے ہوں تو معاہدہ ہے پوری زندگی کے لیے قول و قرار ہے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا ہے اب اس کو پورا کرنا اسی طرح ایک شخص جو ہے محنت مزدوری کر رہا ہے آپ کے ہاں آٹھ گھنٹے کے لیے کام کرنا اس نے مانا ہے اب اگر وہ محتاج رہے اس کا کہ کوئی دیکھ ہی رہا ہو تو کام کرے تو گویا کہ وہ اپنا عہد پورا نہیں کر رہا اسے آٹھ گھنٹے کام کرنا چاہیے اپنے عہد کے تحت بندے ہوئے ہونے کے باعث اگر اس میں افاع عہد ہے تو امکان بھر اسے محنت کرنی ہے ایمپلائی اور امپلائر کانٹریکٹ ہے یہ بڑے بڑے مناسب جو ہمارے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کر قہد کرتے ہیں معاہدہ ہے قوم کے ساتھ پوری قوم کے ساتھ معاہدہ ہے اس اعتبار سے باقی بزنس جو ہے ہمارے ہاں آج کل بڑا بزنس جو ہے وہ تو اکثر و بیشتر سپلائی کے کانٹریکٹس ہے کوئی اور چیز جو ہے اس کا کوئی سودا ہوتا ہے وہ بھی کانٹریکٹ کی شکل میں ہوتا ہے کنسٹرکشن ہے تو وہ تو کانٹریکٹ کی شکل میں ہے ہی گویا کہ تمام انسانی معاملات در حقیقت اس معاہدے پر مبنی ایک اگر شے پیدا ہو جائے ایفائے عہد کا مادہ تو معلوم ہوگا کہ تمام سٹریم لائننگ ہو جائے گی بین النسانی معاملات کی ہر مزدور کام اس لیے کر رہا ہو کہ میں نے معاہدہ کیا ہے کہ مجھے کام کرنا ہے مجھے اتنے روپے ملیں گے اس کام کے جو مجھے کرنے ہر ملازم جو ہے وہ کام کر رہا ہو اپنی امکانی حد تک کہ میرا معاہدہ ہے مجھے اپنی صلاحیتیں لگانی ہیں کھپانی ہے ہر جو ذمے دار ہے قومی زندگی میں وہ اپنی امکانی حد تک جو ہے دیانتداری کے ساتھ اپنے فرائض کو ادا کر رہے ہیں اور وہ اس وجہ سے کہ ایک واحدہ ہے جس کی پیروی کرنی اسی لیے اس کی تاکید کے لیے فرمایا گیا کہ واؤف بلاح ان اللہ کا کہانا عہد کو پورا کیا کرو عہد کے بارے میں باج پرس ہوگی کیا معاہدہ تم نے کیا تھا اس کو پورا کیا یا نہیں کیا اس کے بارے میں پورا حساب کتاب دینا ہوگا اور دو مرتبہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے جو ہمارے اس کے تیسرے حصے کا پہلا درس ہوگا سورہ مومنون اور سورہ معارج کی آیات پر مشتمل دونوں مقامات پر آیت آئی ہے بل لذین امانات ہم واحد ہم وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے پوری پاسداری کرنے والے بلکہ یہ کہ ایک روایت جو ہے حضرت انس امن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کے الفاظ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حرف آخر ہے اس موضوع پر وہ فرماتے ہیں اللہ خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ قال شاد ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ الفاظ اس میں نہ آپ نے ارشاد فرمائے ہوں لا ایمان الملہ امانت الح ولا دین اللہ جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں اس کے اندر کوئی ایمان نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں اس کا کوئی دین نہیں کتنا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ لیکن یہ صرف کیٹیگوریکل نہیں ہے بہت لاجیکل بھی ہے اس لیے کہ دین نام ہے معاہدے کا کل دین کل شریعت جو ہے بندے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہے اسی لیے اس کو کہا گیا وہ میساک النزی واس و کم یہ شریعت جو ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے یہ میساک ہے میساک اسے کہتے ہیں باندھ لینے والی شے یہ میساک موساک یہ در حقیقت اس میں اعلیٰ ہے باندھ لینے والی شے در حقیقت جب ہم کہتے ہیں یا کا نام ہوا یہ بہت بڑا عہد ہے جو ہم کر رہے ہیں اب ظاہر بات ہے جس شخص کے اندر انسانوں کے ساتھ عہد کر کے پورا کرنے کا مادہ ہوگا وہ یقیناً اللہ کے ساتھ بھی عہد کو نبھائے گا جو انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے عہد جو اور معاہدے کرتے ہیں ان کو پورا نہیں کرتے وہ اللہ کے ساتھ پوری زندگی کا اتنا بڑا معاہدہ کیسے پورا کریں گا تو لا دین علیہ اللہ عہدہ لہ کوئی دین نہیں اس کا جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں بہرال اس نیکی کے بحث میں اس کا جو مقام ہے کہ وہ جو روح ہے نیکی انسان کی شخصیت میں سرائط کر کے جب اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو نمبر ایک انسانی ہمدردی اور خدمت خلق کا مادہ نمبر دو عبادات نماز اور زکات اہم ترین نمبر تین معاملات انسانی کی اسٹریم لائننگ کے لیے افاحت اب آخری حصہ آ گیا وہ سابری نفل وحی اور بالخصوص صبر کرنے والے یہ بالخصوص کا لفظ کہاں سے آگیا اس کو تھوڑا سا نوٹ کر لیجئے کہ صابرون نہیں کہا حالانکہ اس سے پہلے آیا بل موفون اب یہ حالت رفیع میں ہے یہاں یہ جو ہے حالت نسمی میں کیسے آ یہ حالت نسبی ہے یہ حالت جرنی ہے بس صابرین یہ کیوں آیا اس سے اشارہ ہو گیا کہ یہاں کوئی شے محزوف ہے خصو میں ذکر اور خصوصیت کے ساتھ میں ذکر کر رہا ہوں صبر کرنے والوں یعنی در حقیقت انسان کی شخصیت کا اصل امتحان ہوتا یہاں آ کر نیکی کے لیے کچھ خرچ بھی کر لیا کچھ اور بھی کر لیا یہ بات گزاری بھی کر لی یہ ساری چیزیں نیکی کی ہو گئی لیکن جس کو میں نے پہلے سورت الاصر کے درس کے دوران اسٹرینگ آف کریکٹر کے لفظ سے تعبیر کیا تھا وہ کریکٹر کی اسٹرینتھ جو ہے اس کا ضہور تو ہوگا سب آپ تکلیفیں جھیل سکتے ہو مسائل برداشت کر سکتے ہو خصو بے ذکر خستہ یا خصو خاص کرنا کسی چیز کو وہ خصو صابرین اور خاص طور پر میں ذکر کر رہا ہوں صافرین صبر کرنے والوں کا اس لیے میں نے اضافہ کیا خصوصاً صبر کرنے والے یہ میں بیان کر چکا ہوں یہ صبر کے تین جو مواقع ہیں بھوک فقر فاقا بادشاہ کا لفظ جب آتا ہے تو وہ بھوک کے لیے فاقے کے لیے فقر کے لیے آتا ہے جب بخش کا لفظ آتا ہے سختی تو یہ جب اس شکل میں آئے گا تو یہ جنگ کے لیے کہ سخت ترین جو ہے جہاں پر کہ انسان کی جو سب سے قیمتی متاح ہے اس کی زندگی وہ سیکھا کہ خطرہ اور اندیشہ ہے اس کا رسک لے کر انسان میدان جنگ میں جاتا ہے تو وہ آخری بات ہے راہ سے تکلیف جسمانی ازیت جیسے کہ پرسیکیوشن ہو رہی تھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمائیے یا جیسے کوئی شخص ایک واقعہ بھی آیا ہے کہ ایک صحابی کہیں زخمی ہو گئے کسی جنگ میں اور زخم کی جو تکلیف تھی اسے برداشت نہیں کر سکے خودکشی کر لی لوگوں نے کہا کہ وہ تو جنت میں پہنچ گئے حضور نے فرمایا تم کہتے ہو کہ جنت میں پہنچ گئے میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ ہوا تو یہ صبر کر سکنا اس کوشت کو جان اللہ کی امانت ہے اس کو لے لینا کسی حالت میں جائز نہیں خودکشی جو ہے یہ حرام موت یہ گویا کہ کبائر میں سے تو صبر کرو چھیلو جب تک اللہ جان باقی رکھنا چاہتا ہے تمہارے جسم میں اس کی رضا پر راضی رہو اس کو خود اپنے ہاتھوں اس جان کو ختم کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ تو اللہ کی امانت ہے وہی جب چاہے گا لے گا تو اس اعتبار سے جھیل سکنا برداشت کر سکنا وابری نفلبا سائے رائے وری نل جس اس کا ذکر جو ہے اس سورائے میں اس آئے مبارکہ سے ذرا ہی پہلے اس لیے کہ یہ بائیسویں رکوع کی پہلی آئے تھے انیسویں رکوع میں وہ مضمون آ چکا ہے و لبل ون الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ من الخوف الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ و ہم تمہیں لازمن آزمائیں گے اہل ایمان ایمان کے دعوے داروں خوف سے بھی پھولک سے بھی جانی اور مالی نقصانات سے بھی یہ تمام امتحانات آئیں گے وہ بشری اور اے نبی بشارت دیجئے صبر کرنے والے اللہ صابطم مصیبت جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بس ان کی زبان سے یہی الفاظ نکلتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں ہم اللہ کی ملکیت ہیں جو اللہ چاہے سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اللہ ہی کے ہیں اسی کی طرف لوٹ جانے والے وہ صبر کرنے والے تو وہ صابری رائے وحین الباس۔ اب اس آخری ٹکڑے کے حوالے سے یہ بات سمجھیے کہ قرآن جو تصور نیکی پیش کر رہا ہے وہ فنڈامنٹلی ڈیفرنٹ ہے بھکشوؤں کے تصور نیکی سے یا یہ اور جو رہبانی تصورات ہیں خانقاہی تصورات ہیں وہ اہنسا تو اس میں ہے اور وہ سب ساری چیزیں موجود ہیں لیکن اسلام تو اس کے کل برف تصور لا رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ بڑا ایگریسو کانسیپٹ ہے نیکی کا اس میں جنگ کا تصور بھی ہے حالانکہ عام انداز میں تو یہ کہا جائے گا کہ یہ جنگ تو بہت برش ہے نہیں اگر وہ جنگ حق کے لیے لڑی جا رہی ہے اگر وہ جنگ نیکی کا بول بالا کرنے کے لئے لڑی جا رہی ہے تو یہ نیکی کا بلند ترین مقام ہے یہ اللہ تعالی کی محبوبیت کا مقام ہے ان اللہ حب الزین فی سبیل سفن کانگن علوم مرسوس اسلام کی نیکی وہ نہیں ہے کہ جو, جو زندگی کا اصل میدان ہے وہ اشرار کے حوالے کرے بدماشوں کے حوالے کر کے خود کونوں خدروں میں جا کر خانقاہوں کے اندر یا پہاڑوں کے غاروں میں جا کر چھپ جائے اور وہاں پناہ لے لے وہ نیکی اسلام کی نیکی نہیں اسلام کی نیکی تو وہ ہے جو ان تمام منزلوں سے گزر کر یہ شرط لازم ہے ان منزلوں سے گزری ہو وہ ایمان بھی ہو وہ بنیادی اخلاقی جو تقاضے ہیں وہ بھی پورے ہو رہے ہو پھر یہ ہمت بھی ہو کہ باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بدی سے انجا آزمائی کرے باطل سے مقابلہ کرے یہ ملیٹنٹ اسلام جس کو آج کہا جا رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کے اندر یہ ملیٹنسی ہے اسلام باطل کو اگر طاقت ہے اہل حق کے ہاتھ میں طاقت ہے پھر وہ باطل کے وجود کو گوارہ کرے تو ظاہر بات ہے پھر حق کے ساتھ ان کی وفاداری جو ہے مشکوک ہو جائے گا وہ تو بات لیکن یہ کہ انفرادی سطح پر کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کرے لیکن باطل کی بالادستی ایک ظالمانہ نظام کی بالادستی اس کو قبول نہیں کیا جائے طاقت ہوگی تو اس کو ختم کیا جائے تو باطل سے پنجہ آزمائی میدان میں آ کر اسے للکارنا بدی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے مقابلہ کرنا اسے چیلنج کرنا یہ ہے نیکی کا بلند ترین مقام یہ گویا کہ نیکی کی میراج ہے اسی سے ایک بات ثابت ہو گئی جب یہ کردار جو یہاں پر قرآن مجید بیان کر رہا ہے جن کے اندر روح ایمان ہے جو خادم خلق ہیں جو ہمدردی کا پتلا ہیں، جو نماز کے اور کے پابندی کرنے والے ہیں جو افائے عہد کرنے والے ہیں ان کی جنگ کس مقصد کے لیے ہوگی ظاہر بات ہے وہ جنگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں کر سکتے وہ جنگ جو ہے وہ صرف اپنے اقتدار کے حصول کے لیے تلکت دار العاخرت الجال حال الزینہ لا ردن اور علومن الارض لرنے والا فسادہ اپنا اقتدار مطلوب نہیں ہو سکتا انہیں یہ چیز تو اس پورے فریم میں فٹ ہوتی نہیں ہے. یہ پوری ایک شخصیت ہے پوری کردار کی تصویر کشی کی گئی ہے کردار نگاری ہے جو اسے ایک آیت میں موجود ہے اس میں کہیں بھی یہ بات فٹ نہیں ہو سکتی ان کی جنگ ہوگی تو کس لیے حق کے لیے ہوگی ان کی جنگ ہوگی حق کے دفاع کے لیے حق کے غلبے کے لیے نیکی کا بول بالا کرنے کے لیے نیکی کے پرچار کے لیے بدی کے استثال کے لیے باطل کا کلا کما کرنے کے لیے ظلم کو ختم کرنے کے لیے یہ گویا کہ امپلائڈ ہو گیا سورت العصر میں جو تیسری شرطیں لازم ہے نجات کی وتواس و بلحق یہ گویا کہ اس آیا مبارک کا اگرچہ سراہ مذکور نہیں ہے لیکن یہاں لفظ جنگ پر اگر آپ غور کریں گے اور اس پورے کردار میں اگر اس کے لیے مقام تلاش کریں گے تو اس میں خود بخود پس منظر میں بات نظر آئے گی کہ لائے کلیمت اللہ کے لیے اقامت دین کے لیے حق کا بول بالا کرنے کے لیے لکول کلیمت اللہ رولیا اللہ کا مول بالا کرنے کے لیے اور ظلم کے استحصال کے لیے تباہ و بالحق در حقیقت یہ اسی کا نتیجہ ہوگا کہ اس کے لیے وہ تکلیفیں جھیلیں فقر و فاقہ برداشت کریں چنانچہ وہ آیت بھی جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے سورہ بقرہ کی جو انیسویں رقو کی آیت ہے تو وہ سترویں رقو میں جو اس امت کا اصل مقصد آیا ہے وہ قزال کا جالناک ام امت اللہ الناس و یقول اور رسول تمہیں ایک امت مسق بنایا ہی صحیح گیا ہے کہ تم گواہی دو پوری نوع انسانی پر حق کی گواہی اللہ کے دین کی گواہی دیتو بھی محمد کی صداقت کی گواہی تمہیں گواہی دینی ہے جیسے کہ ہمارے رسول نے تم پر گواہی دی ہے وہ تم پر گواہ بنے تم پوری نوع انسانی پر گواہ بنو اس کے لیے اے مسلمانوں کان کھول کر سن لو یا یو الزین عام صبر وسرا اور اسی میں آگے آیا ون کم بئی من الخوف ہے ولجو و نفس من المبال و الفس و یہ گویا کہ شواہد ہے جس کی بنا پر اس آیا مبارکہ میں بھی چاہے سراہتن مذکور نہیں ہے تباس و بالحق کی کوئی چیز لیکن یہ کہ وہ یہاں مقدر ہے محذوف ہے انڈرسٹڈ ہے اب آخری ٹکڑا الا ایک الزین یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں قرآن مجید میں یہ لفظ آئے گا بار بار چنانچہ صحیح ایمان کی ڈیفینیشن کے بعد پورہ حجرات میں الفاظ آئیں گے ان نول بو من الزین عامنو بل برسول یہ صدق کا لفظ جو ہے وہ صرف سچی بات کہنے کے لیے نہیں آتا راست کردار ہو راست باز ہو راست گو ہو راست کردار ہو پوری شخصیت کے اندر صداقت جو ہے وہ اگر صدر کیے ہوئے ہو تو اولاق صدقو یہ ہے حقیقت میں سچے لوگ ان کا قول سچا اگر ان کا دعوی کوئی نیکی کا ہے حالانکہ کوئی نیک آدمی نیکی کا دعوی نہیں کرتا لیکن اگر دعویٰ کرے تو اپنے دعوے میں سچے ہوں گے یہ لوگ ہیں کہ جو سچے انسان ہیں یہ لوگ ہیں جو سچے صاحب ایمان ہیں یہ کردار جن کو حاصل ہے وہ سچے مسلمان ہیں وہ الا متکون یہ گویا کے ایک اضافی بات ہے جو یہاں جاتے جاتے یوں سمجھئے آخری توحفہ اللہ نے دیا اس آیت میں کہ ضمنی طور پر یہ بھی سمجھ لو تخوا اسے کہتے تخوا کا خاص طور پر معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ہمارے ذہنوں میں کچھ کچھ ظواہر اور مظاہر کے ساتھ وابستہ اور متعلق ہو کر رہ گیا ہے خاص قسم کی وضاکتہ خاص قسم کا لباس خاص قسم کا اٹھنا بیٹھنا یہ جو حرکات و شکناک ہے بس یہ تقوا ہے الا کا حول مت حقیقت میں تقوا اسے کہتے ہیں. اور اس اعتبار سے نوٹ کیجئے جو میں نے پچھلی نشست میں آپ کو جس آیت کا حوالہ دیا تھا بر اور لہسا کی بحث میں لہسل برروں میں ان تاطل بیوت امین ظہورا ونا کرنل بررا یہاں ہے ولا کنل برا منا منا بلّاہ ولیوم اور آخر میں لفظ آیا المتقون گویا کہ اس پوری آیت کو وہاں سمو لیا گیا ایک لفظ لا کر ولیسل برو بے انکات مِنْ زُهُورِهَا ظہورا ولا کنل برا نیکی تو حقیقت میں اس کی ہے جس میں تقوا ہو اور تکوا کس میں ہوگا ریفر ٹو نمبر گویا کے قرآن کو بھی اس حوالے سے اور قرآن و یوفس قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے اس حوالے سے ہمیں تقابل آیات کے ذریعے سے ان کے اندر ہمیں اور رہنمائی ملتی ہے گہری بصیرت حاصل ہوتی ہے تو گویا کہ یہاں یہ بات بھی سامنے آ گئی یہی مطلوبہ کردار ہے یہ پیکر ہے نیکی کا روح نیکی حقیقت اگر موجود ہے تو انسانی شخصیت میں سراحت کرے گی تو یہ ہولا ہے انسانی شخصیت کا جو سامنے آئے گا دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا من عبادك الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر اللہم ربنا جعلنا من عبادك الصادقین وعبادك المتقین آمین یا رب العالم